تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے جسم اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے جسم کی طرف اشارہ جسم کی طرف کیا جاتا ہے آپ میں سے کوئی چیئر پر بیٹھا ہوا ہے میں اشارہ کروں گا فلاں جو ہے وہ بھائی سنی بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں شان رازا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر برکاتی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر پیور مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے جگہ پر بیٹھے ہیں جب آپ نے اشارہ کیا تو اشارہ کس کی طرف کر رہے ہو ذات کی طرف کر رہے ہو اور وہ جسم رکھتی ہے تو اشارہ ہوتا ہے جسم کی طرف تو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگامے مانو گے تو پھر آپ کو اشارہ بھی وہاں پر ثابت ہوگا کہ وہاں اشارہ کیا جا سکتا ہے تو جس طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے جسم اور جو جسم ہوتا ہے جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہو آپ پین لے لیں پین ایک جسم ہے پین ایک جسم ہے پین کو آپ گہرائی میں بھی توڑ سکتے ہو اور لمبائی میں بھی توڑ سکتے ہو چوڑائی میں بھی توڑ سکتے ہو توڑ سکتے ہو یعنی اس کو آپ کاٹ سکتے ہو سیر لے لیں یہ ایک جسم ہے اس کو بھی آپ کاٹ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے سامنے میز پڑا ہوا ہے اس کو بھی آپ کاٹ سکتے ہو لمبائی میں چوڑائی میں گہرائی میں یعنی جو جسم ہوتا ہے وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے جسم جو ہوتا ہے اس کے اے, اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے تو جب آپ اللہ تعالی کی طرف اشارے کو ثابت کرو گے تو اشارہ ہوتا ہے جسم کی طرف تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا جسم ماننا پڑے گا جب آپ اللہ تبارک و تعالی کا جسم مانو گے تو جسم تو تقسیم کو قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی تو پتہ یہ چلا کہ فقط یہ نظری رکھنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ میں ہے وہ اتنے سارے کفروں کے دروازوں کو کھولنا ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا جسم بھی ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو محدود بھی ماننا پڑے گا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معذ تقسیم ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں سکے مثل ہی شعیون اللہ کی مثل کوئی شے نہیں یعنی اللہ ہونا کی مثل کوئی شے سمت کا ہونا عرض وغیرہ ہونا یہ, یہ سارے حوادی سات ہیں اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ حوالی سے پاک ہے اگر آپ جگہ کو مانو گے تو یہ سوال ہوتا ہے جب جگہ نہیں تھی تب اللہ کہا تھا تو جیسا تب تھا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہے دوسری بات یہ کہ یہ, یہ استوا العرش والی وہ جو میرے بھائی نے آیت پڑھی اس کا یہ ترجمہ الٹا کرتے ہیں کہ ماد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جا کر بیٹھا استوا کے مانا ہے کسب کرنا استوا کے مانا ہے قصب کرنا ارادہ کرنا اور اس کی تصویر کے, کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کا کصب کیا عرش کو, عرش کو بنانے کا کسب کیا یا عرش کا قصب کیا ارادہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق وہ الفاظ استعمال ہوئے کہ جن کے ظاہری معنیٰ مراد ہم نہیں لے سکتے مثال کے طور کا لفظ یدن کا لفظ ٹھیک ہے چہرہ ہاتھ یہ سارے جسم کے خواص میں سے چہرہ کس کا ہوتا ہے جسم کا ہوتا ہے ہاتھ کس کا ہوتا ہے جسم کا ہوتا ہے یہ جسم کے اندر ہوتا ہے تو ان کے جو ظاہری معنی ہے وہ مراد لینا جائز نہیں ہے یہ آیات متشابہات ہیں اور آیات متشابہ کا حکم یہ ہوتا ہے فقط بندہ اتنا ایمان رکھے کہ جو بھی اس کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اب اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ جانے اس کا رسول جانے اس کو کہتے ہیں آیات متشاب ہاتھ جیسے میم اس کی کیا مراد ہے اللہ اس کی رسول بہتر جانتا ہے کافایا اس کی کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں اب اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یا فرماتی ہیں الاستواء معلوم یا تو استواء استوا معلوم ہے اس کی استوا کی کیفیت کیا ہے وہ مشہور ہے اللہ نے یہ تو فرمایا کہ استوا کیا اب استوا سے کیا مراد ہے اس کی کیا کیفیت یہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ مشغول ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے تو اگر ان جیسے بد کا یہ عقیدہ ماد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں عرش کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا پیدا کس نے کیا اللہ نے عرش کو اللہ نے پیدا کیا اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کیا ہوا مخلوق ہے عرش مخلوق مخلوق ہے یعنی حادث ہے جو پہلے نہ تھا بعد میں مارز وجود میں آیا جب عرش جب عرش جو ہے مخلوق ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے تو تھا نہیں کیونکہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب حادث اور مخلوق ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے نہ تھا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب عرش نہیں تھا یعنی جب عرش پیدا ہی نہیں ہوا تھا اللہ تو تب بھی تھا تو جب عرش نہیں تھا تب اللہ کہاں تھا تب تو نہ جگہ تھی نہ سمت تھی نہ جہد تھی نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا تو جیسا تب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ویسا ہی ہے اور ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اب یہ بھی ماننا پڑے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو میں نے بتایا ارش کیا ہے مخلوق عرش مخلوق اب عرش مخلوق اور مخلوق کیا ہوتی ہے محدود مخلوق ہوتی ہے محدود اگر کوئی مخلوق کے لا محدود ہونے کا دعویٰ کرے تو دار اسلام سے خارج اب عرش محدود اگر یہ مانا جائے کہ ماں اللہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ عرش نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کیا ہوا ہے جب عرش نے ذات الہی کا احاطہ کیا ہوا ہے تو پھر اللہ کی ذات کو محدود ماننا پڑے گا اور اللہ کی ذات کو محدود ماننا یہ بھی ہے کفر تو پھر اس طرح اللہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جہتوں مکانوں زمان سے پاک ہے منزہ اور مبرہ ہے اور اس کی تمام تر تفاصیل جو ہے وہ علم الکلام کی کتابوں میں ہے درسام میں درس نظامی میں اس کی سب سے بڑی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ شرع عقائد ہے شرع عقائد نسی ہے اس میں یہ ساری بحث ہوتی ہے کیا قرآن مخلوق ہے نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کی صفت کیا ہے قدیم ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفت کیا ہے قدیم ہے اب اس کے اوپر بھی بحث ہے کہ اگر اللہ کی صفت کو قدیم نہ مانا جائے تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف ایوب اور نقائض کی نسبت کرنا لازم آئے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت کے ساتھ تادم حیات وابستگی عطا فرمائے وما علیہ البلاغ المبین